بالغ غفاو ابو الصلاه ابو الصلام محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الصدق والصفاء اللہ من فرومی بنی لسان لال سان ابن مریم لال بما نو یا تدو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يسمعون آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهمين <تصفيق> ان الله وملائكته يصلون على النبي <سلام> يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد ولا اله الا الله يا سيدي يا حبيبي الله اصلى الله والصلاة يا سيدي يا خضم النبي وعلى ال القوا صحابه يا من تقلب المؤمنين شامعین السلام علیکم ہم ختم المبیا صادر مطلق بھی دعا ہے بارگاہ ہے قادر متلق جلا جلال ناچیر میں ہر طرح کے شر فیتنے پہ نجات اور پناہ بخشے حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق دوتے مرنے بھی توفیق بخش دوستان گرامی میرے برادر صوفی محمد نظیر صاحب نے جی موسر دیش موسے علاقے محفل کا اہتمام فرمایا اللہ تعالی ان خاندان آفیت دار فرمائے دا دوستو اس وقت ناچیر کا جڑا موضوع ہے اس دا عنوان ہے برائیوں سے نہ روکنے کی نحست اور آزاد اللہ تعالی کے فضل و کرم دے میرے موضوع حکمت کے مطابق ہوں حالات کے مطابق ہوں گے جڑی بیماری لگی ہوگی ان علاج کرنا حکمت ایک متفر اس سے دنیا. وقت دنیا دے جو حالات دن بن با بن رہے ہیں ان حالات ضروری کہ اپنے مسلمان پائییا نگاہ کیا جائے جڑے جہے حالات بن رہے ہیں کوئی ان لکما نہ بن رہا دوست کا یہ کام ہوں خیر خاہی نوست آنے والے وقت کے اندر جو مصیبت آنی ہوگی نا اس بچن آستے ترلا مارنا ان خبردار کرنا دوست کا ہوئی فرد بنتا یہ موضوع توسان پہلو نہیں کدی سنیا ہوگا باہر باہر باہر علاقوں میں بیان کیا لاہور پہلی بار برائیوں سے نہ روکنے کی نہوست اور آزاب یہ حدیث بیان کرنا میں اس موضوع چیڑن تو پہلو ایک گل کرنی ہوں کہ سنگھی کسے فرقے دے خلاف بولنا سکھا لیکن کفر اور برائی دے خلاف بولنا کس واسطے کہ جدوں کسے ہور فرقے دے خلاف گل کی جائے گا پھر اپنی جما جامی جڑے ہوں کو نہیں لگ پتا ہوں کو مگر تھوڑا پیا تے برائی دے خلاف بولیا جائے نا اجتماعی طور دور ہر جھوٹے دا پھر رب ضرور ہوں ہر باطل رگڑیا جا رہا ہے وہ فرکے جڑے ہیں فرکے فرکیاں وہ سارا رگڑی وہ پھر اپنے آ جام جہ دے دیں ہوں میں مثال دینا وہبی بول رہا ہوا مولبی تقریر پہ کرتا ہوئے محبی محبی محبی کردہ ہوئے جہیا رن دربار سے جڑے جی اگے بیٹھے نے انہوں گا تو نہیں لگا آخنا تھاڑیاں کو جاندی یہ تو فریلو دیا انہوں پیسے دینے نے خدمت کرنی جی بھابی مولتی یہ آخ ہوئے بازار گلنا دفتر چلنا رن جے کام کرتے بغیرت ہوں بھابیا آخر جہرے مارتے تھے نا اندر نام دن آخنا شاب چھٹی چل چل چل چل چل تو سانو بغیر بنا ہی جانا ہوں یہ تو نہیں آخی بغیرت آخیا بھی جہے نے چلتے ہیں تو جو چون نے بغیرت ہوں دے خلاف سنتی سی پی خوش ہو رہی دربار کے خلاف سن رہی سی کیونکہ او گل پہ جی سی ایک فرکے کے خلاف ہوں جدو اجتماعی گل آ گئی ہے برائی کے مخالفت کی ہوں انہوں پچنی اور کیونکہ ہوں وہ آپ بیت شامل ہو گئے اسی طرح सुनी मौलवी तकलीर करे जड़े यारहवी शरीफ की खीर नहीं खाते बड़े बड़े वे सुनिया आप पैसे सच्चने आखना कि सामू थोड़ा ध्यान दयान तुन के खाने इजें नहीं ते जदो सुनी मोल भी आखे हुए सूद खाना लानत इज्जत दी कमाई खाना लानत झूठ बोलना लानत बेगैरती करना लानत हूं थोड़ी की आक وہ جڑا وہ پچھلی برادری جب دیں مولوی نے چل چل چل مول سا چھتی پٹلی تو پھر شاید نکلو سچی بولیا جی دل منے ہاں کری تو نہ کرالپور پٹیاں گل کہ خجڑوں میرے تو امید نہ رکھا کرو کہ میں راضی توضی گا یا جلسے کرایہ کراگا کتن میرے تو مینو سدھن والا بندہ ایکتن امید نہ رکھے جو میں نو راضی کر کے جاوے گا چشتی ہاں میں صرف اور صرف راضی کرنا ہوں اللہ تعالی پاک محبوب بس میرا مقصد انہوں نے کرنا ہوگا کیوں گی سارے ناراض ہو جاؤں میرا کوئی ماسا والے برابر نقصان نہیں کر سکتے جب تک مولا نہ کرے اگر تھی راضی ہو جاؤ مینسی ماسا فائدہ نہیں دے سکتا جب تک میرا مولا میں نہ گا واسطے میں جدو ممبر سے بیٹھنا ہوں میں میرے اگے اٹا پہ ہاں جی میں دیکھنا بھی کہڑا کچھ پہ ہوں کہ ناراض کیا جن پی ہوگی مین لیا کرے جن نہیں پجدیا اور سجنوں فرقے دے خلاف بولنا سوکھ دیستی یہ آدی کہ فرقے دے خلاف بولنا دین دیستی یہ آدھے کہ کوف برائی دے خلاف بولیا جائے اندر چڑا مردی فرقہ آ جائے اگر صرف ایک فرقے نو سامنے رکھا جائے پھر جانبداری پھر حق پرستی نہیں پھر دی وراثت نبی کا حق نہیں ادا ہو رہا مینو ایک چیشتی تو اپنے چھیا خلاف بولنا میں پتر رولا ایم نہیں رہی کہ اپنا کڑا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کوگڑا ایک آیا ایک پاسے کلمی پڑھنے والا ایک پاسے یہودی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی اس اسلے صحیح پاسے تھی وہ یہودی گلت پیا لڑا سی وہ کلمے پڑھنے والا نبی پاک پا کھے ہق فیصلہ کیا اچھا آپ ہوندے نا کہ سرکار آخنا سی اپنے کا خیال رکھنا سارے رگڑی آدھے سارے رگڑی آلوے پڑھنے والا وہ یو تھی حضور نے کھندا فیصلہ کھندا کیتا کیا معلوم ہوا سڈے پاک نبی دسیا کہ میرا کوئی اپنا نہیں میرا صرف حق اپنا جدر حق ہونا محمد پاک وہ دیکھ لو باوے وہ اپنا گئے نہیں فرمائی اسان سجڑوں اسا اپنے نم دی سڈے دن وہ نہیں رہے ڈرامہ ویخن توجہ بیٹھا بولو سبحان اللہ تو دوستو اس واسطے میں ان حق اللہ حق سچ تبنی گلا قرآن اور حدیث دے کنڈے تکڑی دے تولنا ولا ترزان ان شاء اللہ تولنے گھاٹا نہیں کرنا ڈنڈی نہیں مارنی جو صورت رحمان ہی آیا کریزان جڑا اتے آئے ہے اس میزان تو مراد حق باطل نولنے نو کہ جدو حق باطل سچ کڑ نا تو پھر قرآن جڑا کنڈا میزان اللہ اتارے مطابق کے ہر شہر کرو اتن ڈی نہ ماری کرو دوستو برائیاں تو نہ روکنا نہستا سخت اراد سخت نے قرآن و حدیث کی روشنی چدو یہ شہ سامنے آدی پتا لگتا ہے کہ اس وقت دنیا دن تباہی پی آم پہ ای فرد کلی طورڈ بلکہ اس فرض دے ادا دی مخالفت پورا زور لایا الٹا برائیاں تو نہ روکن دی نفوست سب تو پہلی پی کہ بندے دے دل برائیاں دے خلاف جڑی نفرت ہوں مکنی شروع ہو جی نفرت مکدیا مقدیا آخر ایک وقت ہوں کہ دل برائی نئی نہیں سمجھتا جدو برائی نو برائی نئی نسمجے اسلے اللہ تعالی دا اس دل غضب تزم ہے او پا د لانت جدو دل دے دی لانت پہ جائے نا پناہ اس مولا بھی فی اس دل نے دن ب دن اللہ دی رحمت تو دور ہی ہونا تے, تے رب دے تے مڑکیاں داراضگیاں دے تے اترنا شروع کر دینا جی من کے ایک دور دے مر ٹوٹتے نا پچھو ایک دوجے قطار لا کے ڈک نے او بندہ انج اللہ غضب دا مورد بن دے دل نے بدی دی بز کرنی ہوں نہ قبول نبول ہے نہ اللہ کو ہے نہ رب اگے ہے پھر اس دے لانت جو پئی پھر وہ دعا منگے رب سند نہیں قبول ہی نہیں کرتا جس دل دے کے اللہ لانت پا چے نا سمے جو دل کفر ڈب گیا اللہ دے ڈب گیا دن با دن ہوں اس میں رب تو دور ہونا رحمت تو یہ رحمت نہیں لے سکتا پھر دنیا چذاب قبر چذاب حشر چذاب تین باوا عذاب اللہ تعالی اتارنا شروع کر دیا اے نہرست سب تو وڈی ہوں جیڑی برائیاں تو نہ روکن دی بندیاں کی بندیا پی دوسرے نمبر پہ معاشرہ برائیاں کی دل دل پھس فس ہے کہ پھر نکلنا مشکل ہو ہے اس گند چوکنے آ فرض پورا ہوں رہے دی برکت رنگ دی کہ باوے مسلمان برے بھی نا برائی نہ چڈن کم مد کم برائی نئی جنہ سر برائی نو بائی دے رہ دے برائی برائی نفرت قائم رو برائی دا تصور قائم رو کہ واقعی برائی ایمان دا قائم رہ دے اللہ تبارک و تعالا تانت نہیں کرتا وہ دل کسے نہ کسے ویل رب دی رحمت جو رنگے ج کتاب نام نہونا اللہ تعالی دے فضل و کرم نہ برکت دی اے برائیاں تو روکن دی. دوسری برکت عذاب تو بچ ہاں جی یہ فرد پورا ہوں رہے تو اللہ عذاب آداب نکلتا سنن نالے سن دے آن بولن والے بول دے رہ نفرت دون پاسے قائم رو اندر ایمان قائم رو اللہ تبارک مد آداب بھی نہیں کرتا رب واہدہ ہلا شری کملا جہاں فر دکھ کوئی آ جائے تو گوا رکھا میری گل جی سمت رب راج مہربان ہونا ہو فرد قائم رکھد ہے جنہوں سے لانت پانی تو برباد کرنا ہو فرد ختم ہوسا دسو نا سوا لاکھ نبی کا فرد یہ سوا لکھ نبی اسے واسطے آئے ن ان کام ہوندا ہے کہ ہر برائی تو منع کرنا ہوں ہر نی حکم کرنا ہوں سجڑوں اس کہ دل تے لانت پی جدوں نہ کیا جائے تے نفرت ختم ہونے دلوں سے لانت پی جی اس گل قرآ پاک دی سچی تاریخ دے نار تے س... قرآن دی سچی تقریر دے نار بیان کرنا کچھ سمجھدار لوگ اس درتی خالی کچھ سا نہیں آئے ہاں جی اس درتی دی بڑی لمبی تاریخ دنیا دی کئی قوما گزریاں نے اس دنیا دے ہاں رخ ہو گئی کوئی نجات پا گئی کوئی کچھ کر گئی مختلف فصلہ ایٹی دیا رہی نے میرا یہ نہ سمجھا جی اے بیٹھے بس لیکن دو قوم خاص لمی تاریخ رکھدیاں نے ان کی تاریخ سڈے قیامت تونی چلنی تے آنت قیامت انہی قومہ تے قائم ہونی ہیں انہ دو قومہ دا نائیں ایک یہود تے دوسرے نصارہ کیونکہ اینہ بختان آلیاں دی تاریخ ساڑے نال چلنی سی اینہ ساڑے چلنے سن شانہ بشانہ سانو اینہی موج کرانا سی قرآن مجید نے انہ دے واقعات زیادہ بیان کیتے نے اور نبی پاک نے سان تو دور رہنے زیادہ خبردار فرمایا قرآن حکیم نے انما دے جن واقعات ذکر کیتے نے انہیں کسے قوم دے واقعات قرآن ایک ذکر نہیں ہوئے ان تکرار یعنی تنو میں نچوڑ روپیہ کٹ کے دنا ان لوگوں کے ات مدبی قوما سڑو انہ جہ حالات بنے وقت آیا برائییا تو روکنا بند ہو گیا لانتا دلان سے اللہ تعالی نے انہوں کی سلانت سارے کچھ نران ایک بیان فرمایا میں تھوانوں پار کے سنا سنا چھوڑا ذرا بولو سبحان اللہ سیا سنو سیاحوں سیاح بندہ دوسرے کو عبرت ابرت فڑد آپ عبرت نہیں بنتا چوڑ آدمی جڑا نا چگڑ کھوتے دماغ وہ دوسرے واسطے عبرت ابرت ہے خود بچارا مریچ کے ذلیل برباد ہو جسرے نیک کے اسائی کے ممولہ و گئی رہی ہے بخت جڑا دجے نو ویخ کے نسیحت عبرت فڑ جاوے وہ نیک بخت بن الا تعالی نے سانو آخری امت چ ہے کیوں رکھا ہے اس واسطے کہ جڑے پہلے گزرے نے نا ان کے تسا ابرت فڑیا جے تو ہور واسطے عبرت نہ بنیا ارشاد ربانی مریم سان دبئی مر کب یادو اللہ سونا فرماندہ لانتی بڑا دتے گئے لانت پا دتی گئی بنی اسرائیل دے کافران حضرت حضرت پائی گئی لال کا باسکان اس واسطے کیوں اللہ دی فرمانی کرتے سنتے حدوں ٹپ جن حدوں وج ج لایا نہ ہوئی کرتے سن روکتے نہیں سن لبے اللہ نہ ہے جو کرتے سن بڑا پیڑا ہی سن ہوں سجنا میرا تب گل سمجھی اللہ اولا شریف مولا سونے نے اونا بنی دے دے لانت پائی ان بیان فرمایا کہ وہ ایک دجے برائی تو نیشن نیشن دے نہیں سن منع نہیں تھن کرتے ہجی منع نہیں تھن کرتے اللہ لانت پوائی انہوں کے اتنے حضرت داود علیہ السلام نے یہودیاں تے لانت پائی جنا ج ہفتے دے دن کا شکار جاری رکھا ہوا سی تے ہیلا بہانہ کر لین لے سن ہی شکار کرتے سن تے حضرت علیہ السلام نے تے لانت پائی او خندیر دی شکل بن گئے اے باندر دی شکل بن گئے کوئی باندر دی شکل تو کوئی خندیران دی شکل اللہ کے نبیاں لانتیں پائی ہاں ہوں توجہ فرما اللہ واہج شری مولا سونے نے انہوں دو آیاتوں کی لانت لانت کا سبب بیان لیکن آیات تنو پاک محبوب دے بیان مبارک سونے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان والی شان اللہ سونے دا قرآن ہو جی کوئی شک کیوں رہے شک کسی دے دل دے اندر پر سجنا اللہ وحد شریق نے فرمایا اللہ علم القرآن خلق الانسان اللہ مل قرآن خل کل انسان اللہ بیان رحمان نے قرآن دی تعلیم دیتی ہے انسان عظیم یعنی خاص محمد اربی پیدا فرمایا تو نو بیان قرآن دے بیان دا سبق پڑھایا نبی سونے کا بیان پاس اللہ شریف میں فضل و کرم سچی بیان کرنا کوڑ نہیں مارنا اللہ دے فضل و کرم سامنے حدیث پاک کی کتاب دیکھتے پی جے مشکات شریف بابل امر بل باب الامر بالمعروف حضرت عبد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے حدیث کتابی ابو شریف دے اندر حضرت عنہ سرکار فرما نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لما واقع بنو اسرائیل اولا ماحم فلم ینتہو فال سو ہم سے رب ہم, ہم, ہم فدر بللہ ہو کلو بادن فلان ہوم حلال سان دابو دبئی سب نے مریم لال فجالا تھا فجالا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقانا متقین متقین فقال اللہ والذی نفسی بیدہی حتی تاترہم اطرا وفی روایت ترم وفی روایت عبی داود کلا واللہ لتا مرن بالمعروف والا تنہو نان المنکر والا تاخدرن علی یدی الظالمی والا تاترنہ علی الحق اطرا حق قسرا اولى يضربن الله بقلوب عبادكم على بعضهم نہم کما ہوم حضرت جدو بنی اسرائیل, بنی اسرائیل وچ پئے اللہ دیا نہ فرمانیا پے نہ ہت ہوم اولا ماں ہوم انہوں نے آل ماہ روکیا منع نہ کرو فلم رکے بعد نہ آئے بند کر دیا کلو ہم کٹھے کھانا و شاہ ربو ہم کٹھے پینا انہوں کے کٹھے کھا پی رہنے نے کٹھی محفل لگی ہے برائی بھی ہو رہی ہے لیکن دے نہیں پہ روکنا بند کی بیٹے نے نتیجہ یہ نکلیا نفرت جہی آلما دلانے برائی کے خلاف کلی سی وہ تر گئی ختم ہو گئی ویک ویک کے دے او ویخی پچا بی محبوبے بلہ ہو کلو بابا دلہ سونے نے پھر انہوں کے دل ایک کر سڈے جی برائیاں کرن والوں دے دل سن او ملوڈیا کے دل انہوں کے بن گئے او دے پیرا دے دل بن گئے فرق نہ رہا تمیز نہ رہی نہ انہوں نے پتا برائی کا پتا وہ بھی برائی ناجن لگ پائے چنگا سمجھ لگ پائے فرق مٹ گیا دے دلان دے دلان دے فرق مٹ گئے صرف شکل کا رہ گیا شکلوں کا فرق رہ گیا اونا دے کول شکل داڑیاں تھن جناب انہوں کے کول وزا کتا فرق رہ گیا اندر دلان کا فرق مٹ گیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا فلا نمال مریم فلا نم اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا پھر فر اللہ تعالی نے لانت پا دی ملوڈیا دے بچے پیران دے بچے عوام دے ہاتما دے سارے ہاکم داریاب لانت پا دیتی رال کا بے سوا سانو یا ت مجا رہی نے بولو بولو بولو سب ملا ہاں تبلا کوڑ فن کا آدمی کدی دے دتی دند بھنائی کھڑا ہوں کدی پیا نبی پا قبر گے نکی رین ساؤن گرام کر سب کرے میں بک بک نہیں مارنی میں کوڑ نہیں مارنا ہاں جی کول سچا سودا ہوا کیوں گے میں اگلے دن آخیا میں اخبار ظالمو جہدرت اویس اپنی بتی بنی ہوں سلسلہ اویسی کے جننے بزرگ ہوئے نے, سارے بے دندے ہو سلسلہ اویسی کے جن ولی ہوئے نے, نا وہ سارے دندوں کو بغیر ہوں دے. وہ بھی بنی آ میاں شیری ربانی ٹوپی پاوے پنج کلیاں مرید پائی کبے حضرت جو بکتی بن گئے سن ان سلسلے میں کسے سنت نہیں ادا کیتی بڑے بڑے عاشق نبی پاک دے گزرے نے جڑے بزرگان نے دین دی کوئی سنت نہیں سن دے یہ کام کیوں چڈ دکھا معلوم ہوا میرا بکا نے اپنے آپ بنایا جھوٹ بکواس شلاوٹ کتاب دو چار چاہ گئی اتوں پڑھیا تو جڑ گیا میں نہ یہ آخنا جو قبر چہدور آنگ گے تو فرما گے چڈ دو نکی رہے ہیں میں جو کچھ قرآن حدیث پڑھی بیٹھا وہ سارا ان چیزوں کے خلاف آیا کر بیان چن دیکھے میں اگلے دن ایک جگہ دیا شوجہباد گنات خون لگا کڑا وہ آ کیا بس نبی پا آرکار فرماؤ گے چڈ دو نسا دو میرا میں کہو مین قرآن نبی پاک دوں جھوٹ بول ہزور یہ فرما گے چڑھ دو اے حضور ہزور اتنے کوڑ تھپیا حضور نے فرمایا من کا بہ لے متان دن فلی بکا دوں میرا نار گیا جا میرے تے جان بوجھ کے ماریا اندر ٹھکانا جانا نہیں تو سچ تچ بولے تو مینو قرآن حدیث حیث کٹ کے بخا حضور فرمان کے کیوں چھڑ گے کیوں بئی مانو کورڑ مار مار کے تباہ وے اور پھر اللہ سولتانا شو خیر یہ دل دانت پینے دی ایک مثال تو سجنا پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبارک کی تفسیر پوری وضاحت نال فرمائی بنی اسرائیل دے آلم جدوں ان دی قوم برائیاں برائی پئی روکیا نہ روکے تو کٹھے بہنا شروع ہو گیا کٹے پینا شروع ہو گیا کٹے کھانا شروع ہو گیا ہاں جی جی بیٹھے نے بچے برائی ہو رہی ہے ویال بیٹھے میں حضرت ہو رہی ہے پیر بھی کچھ بیٹھے مچے بیٹھے نے جڑا نہ رہی سوائے ہوئے اللہ جو آیا نا لانت پا چھڑی دے دلاتے اس اانت دا نتیجہ یہ نکلیا فارمی چوچے چوچے مولا سانو نجات دے مولا فارمی چوچ کے ساتھ نجات دے सा गुना भारी ने मौला बचा खुद बहान हां जी। इना दे सामने झूठ का ड्रामा लगा होगा ना बगैरती का कोई ड्रामा लगा होगा फिर यह आखने दुख बेचारे प्रदीप जो ही पाई खूब خراب نہ کرو انسانیت نو جن کو تکلیف ہوں کوئی کوئی سٹ وجدے تو اوٹ کے نکل جائے تو مگرو لو تو نہ برباد کرو سمجھ نہ بولو سبح تو سجنا پاک نبی سرور نے فرمایا اللہ تعالی دے دل ایک کر نا دلیا نہ کران نفرت رہی نا وہ جڑے آلم کروں کے پیر عوام سب ہو گئی پھر اللہ تعالی لانت پوائی دابو دلے سلام بدوا دیتی تانتا پائی کوئی باندرا دی شکل بنے کنزیر دی شکل بنی سب یا میرے پاس نبی سرور ای گل کی پچھلی قوم کی آپ ٹیک لائی ہوئی سی ہوں اگلا ختاب نبی اپنی قوم نہ رکھ فرمایا سرکار اٹھ کے بہ گئے تو بھی اٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اٹھ کے بہ گئے جبکہ پہلو ٹیک لائی ہوئی سی فکال اللہ وی نفسی بے لا نہ کرتا سسم اس دی جان وی نب سی بے جدی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اکثر اپنے خطابات مبارک دے اندر ایک فکرا دہرا سن قسم دے ہات چ میری جان کی سن اس واسطے کہ بندہ اپنی جان خوف دی وجہ حق نہیں آخدا جھوٹ مار جانے لوگ نو راضی کرنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بار بار فرما سن میں اس حت میری جان اس واسطے فرماندے سن کہ میرا یقین کہ میری جان صرف اللہ کے قبل اہم کٹ سکتا ہے کوئی ہور میری جان نہیں کٹ سکتا اس واسطے محمد نے اپنی جان کا کسی چو خطرہ نہیں لہذا گا رب کا پیغام آئے گا محمد سنا چھوڑے گا توجہ توجہ تبجبان اللہ اور ویسے بزرگ لوگ بھی فرماندے ایک تما ایک خوف بندیا کا ہوا بندہ حق نہیں آخ سکتا ہاں کوئی ہک چاہ دی پیالی کی لالچ ہوا چاہی پیالی کی لالچ ہو گل نہیں کرتا جی جی جی, جی, جی, جی ہر دی پیالی دی لالچ بزرگ فرما دے جما امید رب نہ خوف بھی رب کا ہو تو پھر بندہ نبیوں دی وراثت دا صحیح حق ادا کرمبر رسول دا جڑا وار ہے حق بنتا او بھی اپنی قوم نو بار ایڈا کوئی ڈر خوف نہیں مین رب دا ڈر فکرا دہراندا رہے تاکہ اگلے نو کن ہوں رہے زادے تو ڈرنا نہیں یہ گل سچی کر جانی آخر نبی فات کے بار بار بولن اس فکرے دنت باغ پہ ایسا تو کدی مکرا تو سنیا جی تکری رکھ میں تو نہیں ڈرتا میں خری گل کر جاگا میری جان اللہ کے قبضے کر جانگا گل کر دینا میں کر لگا جو کدی دے آج کہڑا کہڑا بیٹھا جا بیٹھا انہوں منہ نہ پڑھ لینا جہی گل سے خوش ہونا أو ہی سلطان بہو او کا پیا ہوں جی ادھر میاں صاحب کا پیا ہوتا جی ادھر فلانے کا پیا ہوتا وہ پھر اسی پاس وہ پیسے سٹی جان گے جب ویے گا پیسے مک گیا شیر بن ان سچی بولیا جی وہ بلکہ میں پی تو <تصفح> خود خود ہوں یہ ازمائی پھرنا بھائی مکر تقریر اُن چر کرتے رہتے جر پیسے پہ جدو پیسے مک جان آخر ہوئے تے نام نٹ ہاں میں موت خوص رہے نہیں ہوں وہ ہر جر اس روپیے دے رہ نا کی تو نچتے رہے جیسے بند ادھر وارث نبی پر روپیہ کچھ ستے نہ ستے وہ ہار گل سنا ہی جانگے انہوں کی, کی توجہ بولو سبحان اللہ سجنا سدکے جاوا میرے پاس نبی سر صلی اللہ ابو داؤد کی روایت الفاظ کلہ ولہ ہر گرمت سوچ دے جے انج نہیں واللہ اللہ قسم انہ بل مارے نیکی دا ضرور کیا جے والا تنہا انہ ان برائی تو ضرور روکیا جے والا ظالم دے ہاتھ ضرور نفلیا جے ظالم دے ہاتھ ضرور نفلیا جے والا ان مروڑ کے حق لہ جے والا تک وہ ہک کسرا دے دلن کا پا بند کر چڑیا جی بن لا ہو بادل وہ میری امت امت امت نو نبی ستا فرما رہے ہیں وہ لوگ یا پھر ہونا اللہ تے دل بھی ایک کر دے گا یدر بن قلوب ہوتے کلو بے, بے بادل تو دل بھی کر دے گا خما لا یا نا کم لا اللہ تانت پا چھوڑے گا جی بنی سرائیل میرے پاک نبی سرکار کا فرمان بدل نہیں سکتا آسمان تھلیا سکتا زمین اتنے جا دیو مگر مدینے دے کار کا بول بدل سکتا نہیں تکبیر نارے نارے کیوں؟ اے حدیث پاک کے آیات کدی سنیا گی اچھا تندرہ پندرہ وی ہزار دتی خر بیان ہویا نور خدا دلانت پہ بیان اجڑی نا مقصدیا کیا چاہنے گئے ہاں تک گئے ہاں پا کے آیات کدی سنیا گیا اچھا تندرہ پندرہ وی ہزار ہویا نور خدا چلانت پہ یہ بیان ہوں نا ہوں متڑتی نا بکس میرا یہ تو دے نیڑے گئے ہاں بنی اسرائیل ہالک نبی سرو فرمایا جدو بنی اسرائیل ہلاک ہوئے وہ لانتا پہ ان گزارا کسیا کی مطلب نہ واقع نتیجہ کڈنا احکام بیان کرنے نہ برائی دے خلاف بولنا نہ صرف قصہ پیا بیان بنیا ہلاکت ساڈے جو مقدر چاہیے اجام کسیا کی گلیا مقرر پہلو ممبر دے چڑھن لگتا ہے وہ کن چاخ دنیا کلبی بال کسا سن گی اج فلانا کسا سناں جی جو کسے تو ہٹ کے دین کی گل بیان کرے پھر متے سے وٹ تے اندر بھی مروڑ پھرنا پھرن لگ پہ وہ بھی نام مراد کسے دسے لگے کھڑے نے اید ہی لگا رہ سجنا یہ اسرائیل کی ہلاکت دل سنا کیتا نے تاریخ بھی دے نال نال رڑ لے کام پہ کرنے آن میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نیتی دا ضرور آخیا جی بدی تو ضرور روکے جے دے ہاتھ نپ لیا جے لالم हक चलाया हक से चल का उन्हू बंद चक आज नहीं तो फिर रब थे दिल भी एक चा करेगा तो जिमेंत लानत पाई थी में। भी سمجھی بیٹھے یار اس کا مطلب جو مرضی کرا گے لانت گا یا نبی سچ چلے گا بول بولو یہ حدیث پالو سمجھ دےمتی رحمت آجوان ٹھیک ہے معلوم ہویا جو سنیا سمجھ نہیں لگی یہ کوئی دے دراصیاں کا مذہب نہیں ہاں جی بخر دراصیاں آ آواز آئیے جو جڑ گئی جو ایک بخر دی آواز نہیں آتی ساڈا مذہب جڑا ہے وہی خدا کا آواز پتہ نہیں پوتے کہڑی بلانے آئیے کتوں بلان آئیے کوئی سر سمجھ پور سچے وہی خدا آئیے मेरे बाप नबी फरमा जाओ इथे गल कर समझो गल कर अज कौम बंदे बंदे दे, दे मुंह दे लफल खलोता है किसे नु कुछ ना हर किसी अपनी कबरे जाने मौली जी तू अपनी कबरे पैण उन्हें अपनी कबरे पैण मैं अपनी कबरे पैण छे آپ سبھال دجے نو آخر لوڑ ہی کوئی نہیں آدھے ہوں نہ بولے جے کوئی روکے مولوی صاحب نو اللہ توفیق دتی ہے چاہ برائی تو روک مولوی صاحب آ تھی اے نہیں? اچھا ہن ایک پاس یہ کسی نوش نہ کبرے پینے چڈو دو پرے دوسرے پاسے نبی کا فرمان فرمایا ظالم دا تھڈو ہاتھ ناپوا ہ جب لگا لگا رہے قدم نکا ہاں تدل اپنی اپنی قبرے پینے ایمان نال درس یہ امت نبی مقابلے میں آ گئے نبی آخ ہات تے روکو مروڑ تے تلاؤ میرے تا حسین بات کرا انہاں کوشش کی مروڑ چلا بولو بولو بولو بولو سبھاغ نبی پاک دا فرمان منج بک نو سچا ک खबर अपनी अपनी वाकई हर किसी अपनी कबरे पैण वजना पर जिन्हें अला सुने फर्ज बुराईया तो रोकने पूरा नहीं करना उन्े अपनी कबर खराब करनी करके फर्ज पूरा करना पदके जावा मेरा पीर पठान तो सुनी सुना इधे मदरसे ताले इलम बैठे होगा मदरसियालम बैठे हो طالب علم بیٹھے آنگے جنہ علم دی طلب کی تلب کی وہ بھی بھے گے ٹکر پانی نو لاستے وہ بھی بیٹھے گل میں سمجھا سنا دینا میرا پیر پٹھان تو سوی کبلا عالم خاجا پیر مہ علی شاہ سرکار دے مرشد دا اگو مرشد پیر پٹھان تو سوی سلیمان سلحمان کا محمد رحمد ل کوٹ مچھن شریف والے دے مدرسے دے اندر شگرد سن کدوری شریف پڑھتے سن کدوری شریف پڑھتے سن تالب علم سن نبی پاک دا جو فرمان شریعت پڑھتے سن دے دے چلن والے غیرت والے سن آپ کدوری دا سبق پڑھ رہے نہیں. خبر پاپ پتہ لگا بازار خسرا پہ نچتا خسرا تو اس وجہ ان کام تے بڑا انوکھا لگتا ہوں دا سی جو ٹاواں کدی کسے بندے دے ہوں دا سی تے خیر ہر گھر دے اندر ہی خسرا پہ نچتا ہوں دا ہے میرے پاک مرشد پاک تو اس کی سرکار نے جدو یہ خبر سنی سرکار سبق اوبے چڑ دتا کنچی نپ لیچی کچی نپی جڑ جتی شریف نہیں پائی بازار اتنا سگ ताल दिल दरवेश बजार गए बंदे कट्ठे होए खड़े नहीं खुसरे खुसरे वेख पैने खुसरे खुसरा नचता है प्यादे वेख दे क्योंकि स्याण आने जिन से जिन साल मैल होंगी है बाल बाजा उठते हैं कां कावान उठते कभी बाल कावान नहीं उठते कां बाजा नहीं उठते खुसरिया वाल मायल ओ नहीं होना है इन्हें कंजर वाल मायल ही उन्हें होना है जरा दिलू कंजर होगा कभी कैरतला कंजरा तेन पसंद नहीं कर सकता हूं खदके जावा मेरा मुर्शद पाद तो उसमें सरकार जलों कैंसी लाएगा बंद के खुसरा नुत्त नप के छुत आुसरे वेख्या नया बंदे बड़े दीर शर्म आले दिले उन्होंने आलमा दी शर्म जरूर होंगी सो ईमान होंसी पतासी को सोने के काशन में سجڑا سدکے جاو سارے نس گئے نال بھیر لیا گت بھی کتر لی پر سدکے جا یہ جدید جدید طالب نہیں سی جدید ہوں آ ٹوپی لا کے جی پاک کے نال کھلو رانا کی جی دہڑی کو رکھی بھی ہونی سی تو انہیں مینو پشانے ایک ولی اللہ دے مدرسے کا پرویش تو فقیر عالم ہو تے سکت تے غیرت دا تے بن جا ممبا بن دا دا صحیح وارث ہو با جناب ایماندار در سو سجنا غیرت کیسی عمل ہو رہا نو ہاتھ نہ نپلو مروڑ کے حق پہ چلا دے اصل ظاہر تو سختی ہے لیکن وہ نرمی کیوں اس واسطے کہ اس سختی ویکن والے بھی بچ گئے دوسرے نو سبق مل گیا دو لکھ تو بادی چڈیا نرمی ہوئی تھی میں سامنے خو س اگ بندہ ایک جانا دکے نال پچھو ایک آپڑ مار کے پیچھو کپڑوں کچ کے سٹ د اس وی سختی حقیقت مہربانی جی وہ آن کچھ نہیں آتا میں پیار جاننا میم سختی آگا چلو بننا سی ہوں ایک تھپڑ تو کھا بیٹھا ہے پر اگ تو بچ گیا بدھو مہاتما ہوں جا اللہ تعالی دے شریعت نہ تے شریعت بڑی پخت ہے تو بد نہ ہو رہا تو سڑکے جاو پاک نبی سرور نے فرمایا ہاتھ ظالم دے نپ لیا جے, دے مروڑ لیا جے، تے مروڑ کے لیا تے حق چلن دا پابند کریا جے ورنہ دل اکلا کر دے گا تے جی لانت انہوں دے پائی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو گل سان آن آکت وقت دی ایے ان مطلب یہ نہیں کہ تسا خود کرن لگ پیا جو میں جی کل دنیا جہل دنیا سمجھتی ہے صحیح وہ سی جدو سرکار نے جو فرمایا تو کرنا ہی پینا وہ تو ہونا ہی ہونا اللہ دے بندیا، سرکار جو فرمایا ان مطلب مطلب کہ میں خبردار پیا کرنا تسان بچیا یہ مطلب نہیں کہ تسی آپ ہی بڑھ جائے گا اچھا ہوں سجنا اس حدیث آیاتاں ان آیات مسئلہ سمجھایا گیا کہ برائیاں تو بنی اسرائیل نہ روک تے کھانا پینا تے بہنا کٹھا شروع ہویا ہوا لانت پئی دل ایک ہو گئے لانت تے بدعو دی نبیاں برباد ہوئے تو پھر اس حد تک دے دل سخت ہو گئے جو حق ان بنانا نا ہی نہیں لے سکتا تھی جو ستر ستر نبی بہار قتل کربیاں تے. تے جدو سید لمبیا پاک دیواری آئی وہ دل پئی سی سڑ دے سڑک نبی سچے نے. یہ ہوئی شفت نے, نے, نے ایت نبی شفت نے آدھے گئے تو لہر دیتی بلکہ جمدیا جمدیا نبی ہالے اران سے نہیں فرمایا بنی اسرائیل نے ان کے ملوڈیا سے پیران خنزیر نے دسیات بنی اسرائیل چوہدری نواب سرداری گئی اج نوی آخر کمان پیدا ہو گیا الان کر کے دسیا تے دسن کا مطلب یہ اٹھو پیچھا کرو حضور پاک سرکار نو اما حلیمہ دے ہاتھ مبارک بچوں کوشش کی تھی یہودیاں نے آپ نو شہید کرن دی او سلے جب کے پتے ہیں جو اللہ دا حبیب ہے لیکن خدا جب دین لیتا ہے اکل بھی چھین لیتا ہے والانتیو پڑی دے کھڑے ہو جو یہ آخری نبی ہو خدائی سارا دین فیلانا ہے جدو دین فیل کے مارن کی کوشش ہی مار سکے گا بولو <تصح> چل سبحان اللہ او کے جا میرے پاک نبی سر تعالی وسلم سرکار دے فرمان دی روشنی دے اندر سجنا پہلی قوما دیاں تاریخ جو سنا ہے سم سڈے وقت آیا وقت آیا حالات کے میں بدلے ہن توجہ حدیث کی روشنی اج مسلا سمجھا لگا دور آیا یہ عسائی نے رل کے پوری دنیا د دے دھران دے اندر اپنی تہذیب تعلیم نو ناڑن دیاں پوریاں کوششاں کیتیاں نواں نواں ماہول اٹھیا برائیاں دیاں ان سڈے آرو ہوئی تعلیم دے ذریعے برابر ہون لگی قوم دی تعلیم آئی عالمہ شروع شروع روکیا امام احمد رضا بڑا منع پھر مہر شاہ منع کیتا میاں شیر ربانی منا کتاب بری پہ کتاباں بھری فتح و رتبیا پڑھو خطبہ شیر ربانی پڑھو پیر مہرے علی شاہ سرکار نے صاف لفظ مہرے رونا دی حالات کتاب جڑی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے دسیا بےدی کا طوفان پیاؤں بئیمانی کا طوفان پیاؤں یہ نہ جایا جے نہ جایا جے ان منع کا مرکی نام نہ بات آئی اور جی بنی اسرائیل نے پیرا کیا بعد نہ آئے वो जड़े रोक आन वह तुर गए अगले नफल तैयार हईं अगले आए मुला पीर उख्या व यारो छो की रोकना है की करना रोक के बेमजाक जिंदगी गुजारीए हूं रल जाइए चंगा रल जाइए चंगा घर देख के جڑی تعلیم یہودی تہذیب جڑی برائیاں دا سمندر بے غیرتی دا سمندر کفر دمندر تہذیب طریقہ او آوانسی मुला छोड़ जिंदगी गुजारनी है, है। पिछले जो रोकते रहे आख्या रुकी साख्या की रुकण रोकना अगलिया बन चा पहले बल रोकते रहे अगले जड़े सी पै गया उन्होंने अपने पुत्रांू आख्या छो पर सा इज्जत लै लो तुर्सा इज्जत लो तरक्की लै लो तरक्की लो इजत ला लो तरक्की लो असा चटाइया खसा बैठे आओ मेरे पुत्रो शरीक हो जाओ मुफ्ती छाल मार दीती पीर बच छाल मार दी पर सजना सारे में छाल मारनिया शुरू कर दिखा अतीजाएं निकलिया दिल एक हो गए महफलों रल के खाणा पीना हो गया भैंड हो गया हां जिथे फोटो उतर उ मुला बैठे ने सारे बैठे ने हाजी दाड़ी वाली होंगी बैठे खुश हो बैठे रोकना कोई नी टीवी चलता बस पै चल दिये, जो मर्जी ठीक है जनाब कोई नीना पेपर तपया पे, ने मुला अपनी धी भी तोरी खड़ावे पीर भी तोरी खड़ावे अपने आप छड़ के क्या की आखे दीए चल चल चल शाबश क्यों आख नहीं पाँगा हालात बदल गया वाकया बदल गया जमाना हो नहीं दिया जमाना नवा बन गया रलांगे किए रवान की बनेगा हा बस मारो कंड च आप लिबड़ गए लिबड़े तिल एक हो गए दिल एक हो गए अब मुला पीर। बुराई में बुराई समझते नहीं आवाम बुराई में बुराई नहीं समझनी कसम खुदा करी सकलों में सुचल के फर्ज फै गए تاریف حکومت کرے ان دی تاریخ کر آوام کرے وہی او تاری پیر کرے مینو سمجھنے لگتی زبان ایک ہو گئی ہے حالانکہ کبھی بل بل کے کان بولی ایک ہو سکی ہوئی بولو سبح اللہ کیوں بھائی گل سمجھ آ رہی نہیں دل ایک ہو گئے آج ملا نوچو سی ٹی وی تو بغیر گزارا نہیں جدید دور ہے اب کیا کرو بھائی خبریں بھی تو دیکھ ہوتی ہوگی قرآن بھی تو آتا ہے اچھا بک مارے حکومت اے ہوئی بک مارے عوام اے ہوئی بک مارے بل اے ہوئی بک مارے پیرت اے ہوئی بک مارے بش مینو سمجھ نہیں لگتی بولی رل کئی بروائی گئی اکبر آبادی اخیر بول پیا اکبر سید اکبر حسین رحمت اللہ علیہ بول پہ علیہ انہیں کہ میری داڑھی کو دیکھ کر وہ بت انکار پہ آتا ہے لیکن جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے <تصفح> <تصفح> کی کئی داڑیاں ویکھ کے نا اگریز سے اگریزی طبقہ ویک کے, تے او کے تے نفرت ک نہیں تھی سڈے نہیں چل کر وہ داڑی آل آخے کھڈ کے وا آندے ہوئے بول گیا دن روئے ویخو اندر تو ہی کوئی حال ہے آج بیٹھو سارا سر ہو سب کچھ کر کے اس مولوی کی تعریف گی جیڑا کفر برائی دے خلاف نہیں بولے گا آخ گے مزاج ہے انتہا پسند نہیں ہے ماں شالا کو ایسے ہی ہونے چاہیے نہ بولیا جی میں ستویں آسمان دے مخلوق وسطی میں اون دی گل کرنا تھے کر رہا جی باہر لوگ وہ ستویں گے میں تاریخ گل نہیں کر رہا میں نے ایک آگا مول سا تھی کوئی مولوی ہے مولوی تے ہے مولوی ہے فضل رحمان صاحب مولوی ہے فلانا میں سر دیکھو نا ماشاءاللہ وہ کسی نو کچھ نہیں آپ میں مطلب یہ نکلیا جناب تڈے نزدیک عالم ہوے جو تسا بے غیرتی ملو آ کے ٹھیک جاڈے برائی دے خلاف بولے او تزدیک علم ہی نہیں جی جی نا بولو بولو بولو ان شاء اللہ حل ہر گل میری انج بجے گی میں کلاشن کوف دی گولی بج دی پار دل تو پار توڑ دل منے گا نہیں من رہا اوے تو نہیں ساڈا لاہوری اقبال فرما دس مان بی کاسدید کرے جسمان دسدی کرو قیمت میں بہت, بہت ہے میںال دسا ادر آیا سگیا پول تو سڑک پی نا ادرو اص آئے اگے کڑے نے ڈاکو ڈاکو ملازم ڈاکو چی پرچی آلے وہ آدی سٹھ روپیہ دو میم آج منہ سے چلے ہیں تھی جی ماہے پشاور جاؤ روپیہ سٹ گی روٹ آؤٹ ہو کے آئے تین چار چلڑ کھلوتے تھا لفظ میں ادا ہے تاری دیہی چلڑ ہی آدھے آدھے کہ نہیں اپنے نے پتر سکول پا کے اپنے پترا نو ساری کوشش ہوتی ہے نا بھائی یہ چلڑ بن جائے ٹھیک یہ مطلب ہے پترا نو چل بناؤ چلو آپ سبحان اللہ خدا جب دھیل لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے قوم اپنی اولاد نو چھلڑ بناؤ یہ پتہ نہیں بھی چلڑ کے بناؤ جی تاکہ اپنے پیر ابا رکھے تلکی چ لا اتر ابے دا پتر جے جدو کیلے چھلڑ کے پیر آئے کی حال بن گا मैं हूं उन्हों प्या मैख्य सच मौल साहब इन्हे देने पैणगे मैं क्यों इस, इस नौकरी न ना सूर खा मैं मैख्या पुत्रो सच तुन प्या इस गोवरमेंट की नौकरी नो सूर खाओ कु खाओ बिले खाओ चंगा हूं छिलन भी सुनंद मैनू आता जाके तो रेत कर हाई कोर्ट मैं क्या सही ओर रिट निकल जो गिदड़ जो खावे तो बगियाड़ू आखा हां गिदड़ गिदड़ जो लत्त वडे चक मारे ہوں بگیار آخ مہربانی کر فیصلہ تو نا تی تی لاکھ مارے میں انہوں آخا گا کہ نو چوک چھتی مولا یہ سور ساڈے گھر پہ گئے نے اچھا ہوں انہوں کو تنگ خدمت گزار تھانو لے گئے گئے نوکری کیا کرنا اگر کوئی بندہ ڈاکو دا سردار بنے ہاں وا کوئی بند بندہ ہو کے آؤ میں پانچ پانچ ہزار تنخواہ داڈا دا دا کام صرف ڈاک کے مار کے لیا کرو بس میں تنخواہ دنی تو لوکان چک کے مان دسو جی ملازم تو تنخواہ لینا پڑے انہوں کا واڈر پابندی ان بال نہیں نکل لکھ دیت ہو جائے بال پالن سے بال پتلتے جے ڈاکو وڈے ڈاکو ہزار تنخواہ لگ کے کوئی لوگ جھگے لٹے مارے برابر کا ڈاکو ان ملازم نہیں آخ سکنے کر کے مولا حسین رب کی بارگاہ ملازم آ کے چھٹ نہیں سکتے جو تشا ظالمو ملازم نہیں پڑنا سر جنہیں حسین مار میں اللہ. اللہ. جو اتھے بولیا برائی کے خلاف بولیا ٹیکس دے, دے وڈے ظلم زیادتی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شبرات حضور نے فرمایا بڑے بڑے گناگار بخشی نے لیکن ٹیکس کھانا نہیں بخش مکاس آخر اربی مکس نہیں ہوں میں جو اتے بولیا او میرے پی سمجھ گے مولوی چنگا سچی بولی جڑا لنگے لگے آخر سر میں اپنا پتر بھی آخر مول سبحان کابے کا ایمان ہوا مول بھی جنتی انہاں فتوا دینا کہ نہیں دینا سر سجنا हालात बदले गंद आव लगा जड़े रोकने टूरते गए अगली जिनस उन्होंने आख्या छडो परे मौलिया भी आख्या छडो परे भीर भी आख्या छडो परे अपन रन्ना भी खलार दि जिथे जिथे चाहते थे यहूदी उंगूली जिथे चाहते थे उलार <स्थारी> दि कई वोटा दे खिल खड़े रन्ना अपन जिन्ना जिन्ना तू बड़े बड़े पीर दन्ना वेखिया खलोतियां बड़े बड़े मुलवंडिया रन्ना वेखिया खलोतियां वजड़ा मां जनाब जी एहजे हालात वेखे ने मोलियां पीरां उ जनाब जी असा एक कंजरी का ना है तू जानना मेरे नो ज्यादा चोखा जानेगा उनका ना سمینہ پیر دمی شبحان اللہ اس پیر تو صدقے جی نو داہ بھائی واہ آ گیا کدی کنجر بننا عیب سی کجی پیر اپنی دھی دل ما ایک کر دے گا رلیا دل ایک ہو گئے کہ نہیں ہوئے یہودی آخیا ووٹاں کلارو ملونڈیاں سے ملوڈیا بھی کلاریاں گئی کازی صاحب دی بھی صاحب خلوتی نہیں اچھا وقت جنیاں ہیں سارا ہو گئی ہاں جی کامیاب مرے پتہ نہیں تو توں کہ کمجن لگ پیا جنیاں خلوتیاں سن دی کھانگر کھلوتی ہاں جی میں گیا شالامار باغ لاہور اتے فوٹو لگی کھڑی سال دی کھانگر دی رت بڈی گھوڑی تے تال لگام اتو لکھیا کھڑا امیدوار میں خیالہ پتہ نہیں ادے درد قدوا ہوئے آؤ اسی سال والی امیدوار وہ لا نت پی گئی وا سجڑا کندا کندھا رونا رواں کندا کندر رواں اپنے مجھ سے بے بنا خوش اپنے خفا مجھ سے بے گان بنا خوشی میں زہر حلو کبھی کہے نہ سید بھی کھلور ہے मैनु एक फजादा चिष्टियाओ मैं बन गया वन गया वेरी इज्जत हो गई मेरी इज्जत बन गई मैं क्या पी राह पी रहा हो अपना ईमान अकल जो गवाह इच्छा एनू इज्जत पर समझना अख जो तेरी वेखण आजत समझना میں چوڑے کا ووٹ ووٹ برابر ایک چوڑا ایک تو چڑے ہو جان تری چی ہاں میں آخیا ڈبڑے درابر بنا تیرا خون تیر ساتا سی خون درابر تو خدا ہی نہیں سی وہ سجڑی اپنے آپ مکا بیٹھے چوڑے ہل خوش ہوا ہو جدو ووٹ لے آٹر جدو ووٹ لےنے آر جانا چوڑے میں آیا کھڑا خیر پا جا میں جانا تہن پتہ نہیں می ہاں میں لے جانا چوڑے دے بوہتے بھی جانا کنجر دے بوہتے بھی جانا کبھی جانا کنجری کو سارے میں آ خیر چڈو میں نہیں جانا کون پتا نہیں کہ میرے دربار سے کلی باد شار ہوں دے سنج نہیں अज टकेगे के चूढ़े बूहे दरुड़ा फिरना हाल इजत बड़ा ही फिरना वह अकल जुना रही मालूम हो दिल एक हो गए यूदी का जिम्मे दिल आंकी सी उ दिल आंपी बन गए हजी ना तमीज रही बुराई की नेती की ना हथ की ना सच की पछाण कोई ना रही इजत बेजती का माने का पता ही ना दिल चला नए ना सुने कदम जो पा छुराई नेती तमीज भी ना रही अछाई पति की तमीज भी ना रही دا بولے غلامی وہ تو شیر وہ توانا تو تص سنتے ہو نا ترانہ بلکہ ترانہ سننا کی ترانے کا بھی نا سات خالی جڑا کجر کبھی خدا دا کھلوتا وہ اتنے ساتھ ہاتھ بار کے رام کے بیٹھ ہوئے تو کلام نہیں سنایا گیا دے رگڑے پٹے یہ سکول رگڑے حفیظ دنگری پٹے نہیں نا تک بچارے قبر دے یادگار پاکستان تو پر بنی بنی ہے نا کو پوچھتے ہی پولیس یہ تھے کوئی ہے کہ نہیں کوئی اتے نہیں کھلوتا فوجی کھلوتا اچھا حفیظ فرماندہ ہے بشر غلامی میں بشر عزت کے مان بھول جاتا ہے. غلامی میں بشر، عزت کے مان, بھول جاتا ہے. غلامی میں بشر، عزت کے مان کرم توجہ ریفر بھائی نے گہراں دھی غلام پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات पानी पानी कर गई मुझको कलंधर की ये बार। तू झुका जब गैर के आ गए नैनू एक चिश्ती आओ पाकिस्तान तंग्रेजा ने दे कब्जे में मुल्क नोना मैं बंद रोना इतना ही बंदा कौन रहा इन तन मन अपने नहीं रहे इकबाल आता है वो गैर के अगे झुकना गैर के अगे सिर फटना रई नई असा तो झुकने अगे पाए जिम्मे आखन करने सजना हो ना सा तन अपना रहा है ना मन अपना रहा है पर सबसे گھر لانت دلان سے پی اوے سرکار تردار کیا جڑے کام کرو گے تو پھر ایویں ہونا جو لانت پہ جانی گا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 اسی واسطے دن دے آل ہے دس روپئے ترائی کی سب یہ نام ہے تو سارے برائی کی دسو مینو مین سمجھاؤ فلسا سمجھاؤ میں جی برائی سمجھتے ہاں تو برائی تلتر مارنا چاہیے लित्र ला लें औतरी दे साई की मालूम होया लानत पै गई दिल इंज बुराई लेखी पिछम जी नहीं बोल बोलो, बोलो اچھا رنا کپڑے تو باہر پردیاں تو باہر ہر پاسے رول سکل دفتر ہیں سمجھتے ہیں ترقی بول بول بولو ترقی یہ ہو ترقی جی برائی سمجھ دے ترقی برائی کو ترقی رشوت نجی د رشوت لینے پتا کتنے وہ صحیح سان نہیں کے دچی بولو چا پانی مینو تو ایک کہری سدر آج سدر بڑی پرانی گل ہے رمضان کا میں نہ مول صاحب کام تو ہو گیا پر پوڑے جناب دسو کی یہ لوگ <laughs> تو دسو دسو, تو پتا رمضان کا مہینہ میں کیا جناب حکم کرو بھی رمضان کا مہینہ میں کر سان افطاری نہیں دینی رشوت افطاری چا پانی اچھا سود نمجنے آ سود نافٹ بادشاہ لف لے کروڑ روپیہ رکھے ہوگا جی پرافٹ آئی جانے پرافٹ آئی جان سود کی ہو گیا پرافٹ پینٹ شرٹ یہ بھی ترقی نہیں اچھا کفر دا, دا قانون رشوت سود گنا نے کوفر کا قانون چلا تھڈو کوفر انہیں حامی بننا کفر ہے اندر پوری قوم دی کوشش ہوتی ہے مولبیا کی کوشش ویس لگ جائی گی او نہیں مدرسیا دیوبندیاں بنایا کل مدارس بریلویاں بنایا تنظیم المدارس دونوں کی کوشش لگیے جائیے میں گا اچھا آخر گے کیسے جانا گے گل کر لگ گئے گل کر چنگی بڑی تنخواہ لگی وہ واریت فرق واری بٹ انتہا پسند موڑ دیے اس واسطے ہوں چوپ ہی رہنا پڑنا ادھر اسلام آباد جان گے اسلام وہ جنے ادر اسلام آباد ہے نا اتے اتلے سپیکر بانگ نہیں ہوتلے سپیکر اللہ دا اعلان اُتلے سپیر چ نہیں ہوں مشیت سپیکر لگے ہوئے وہ چار دیواری دے کے وواز رانی اللہ اکبر دی باہر نہیں جا سکتی جو سکھ بیٹھے گئے ہاں یار کیوں نہیں جے باہر مسلمان بیٹھے نے تے باہر ہے میں مثال دینا ہیں کچہری کچہری جڑا کوٹ چ ہاکر کلاریا ہوں وہ آواز مارد جبا ہاں اچھا یہ اگریزی کوٹ سدنا جاوے تے مولا دیاضری کرانی ہوجہ نہیں فرمائی ہون ہوں جڑے اوتھے لگے کھڑے نے وہ بھی تے لگے نہیں نہیں لگے کیوں لگے جا کہ بولاں گے لامتی بول وہ نہیں بولن دے اللہ میرے راب میرے میں روحکا نچ پائے گئی دلک فوج میری تقریر نماز پڑھائی نماز پڑھا افسر آیا نماز پڑھا نماز پڑھا کے فارغ ہوا میں مول ساحب آرس مسئلہ سنیا ایک واری نماز پڑھا لے دو بارہ نہیں پڑھا سنا فرد تک وڈا موٹ بھی تین پتا فوج سانو چار آخن چار پڑھا دیے چھ آخ چھ پڑھا گیا کد واسطے گیا بہانا تو رکھنا جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوا اسلام کیجیے ہاں جی جینا بن گئے پا کیوں کیا بنتا ہے سی لوگوں کا دل خوش کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں تفریح پیش کرنا چاہتے ہیں نہ اسلام کھولنا چکلا پیا ہے تو نہ کئے خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا دل خوش ہوگا میں بولو بولو اچھا ہوں سجڑوں ایمان نال دسو کہ کوفر قانون ویچ رشوت نامی جائے تا بھی لگنا ہر ہر کا فتوا ہے اے فتوا تے ہوں लगेगा तो चुकेगा क्योंकि सामू दाल खीर देतवे चंगे लगते हैं जो चुननी जो होंगी है इना फतवा सामू हूं चुभना है امام احمد رضا بریلوی نوچیا گیا کچہری جائز امام احمد رضا نے فرمایا اللہ قانون حکم فیصلہ ہونا ادھر ویکنا ایک بندہ ایک بندہ بڑا ایماندار ہے کدی کسے کا پائی تھےلا ایک پاتے ایڈے اڈے نہیں لیکن وہ ایسے دکاندار کا دا ملازم بنتا ہے جس دکاندار نے کنڈا وٹے کھوٹے رکھے نے کنڈے وٹے کھوٹے سوا تولتا ہے ہوں میں وہ بندہ ایماندار رہے گا جہا یہ بےمان کوزم بنے ایماندار رہے گا کیوں اہم کسی کا رپیا پھیلا ایک پاس نہیں انہیں تو کدی دال کا دان ہی نہیں ایک پاس توجہ نہیں فرمائی بولو سبحان اللہ توجہ کرو کس درجے کیس سطح دی گل کوئی ہوں مردے جگا گل ہے کوئی عام تھوڑی ہاں یہ مردیا نو جان پاؤں گل ہوں سجڑوں کنڈا وٹا کھوٹا تول کے دے گا بن جائے گا بائی باہ جو ملک کا قانون جہا ہے یہ کھوٹا یا خر کھوٹا بولو اگریز نے ایو اس قانون دے اندر مجرم ملزم کو ملزم کو جرم منواونا ہو جرم ہون دے تے ثابت کرنا ہوئے تے کی طریقہ ہے ہوٹمار یہ نا جس کو کہتے ہیں جی دس دن کا ریمانڈ لے لیا گیا پانج پانج دن سا دینا دہ دہ دن ساؤن نہیں دینا نو کھچڑے نے رولر فرنے جن جرم پیتا ہوں میں سارے میں مارے کیوں وہاں جان چھڑاوا جیل بواں افلانت نالوں کر کے سجنوں جیل پجہر فیصد بندے بے گنا تمے گا کیوں افسر نگا پیسہ اونے بندے فڑا لے مارن والے ہویچن والے ہو اگلے کوٹ کوٹ کے تے ان لکھوا لیا ہے منوا لیا ہے سارا کچھ وہ اندر ہو گئے نے جڑے مجرم نے وہ باہر پہجتر فیصد بندے جیلوں بے گناہ گڑ مان دسو جڑا لگ, ہے پول سے لگ, لگ گیا جی, جی, ہے نہیں جی کو جی رشوت لیکن زلم ہے انہیں جد آرڈر آنا اس کرنا کہ نہیں پورا کرنا کہ نہیں ایڈا وڈا زلم جو پیا کر روگا حاجی سنا پاک سرکار دی شریت دی ملزم نجرم بنا طریقہ ہی نہیں جرم کرن دا اے کوئی طریقہ نہیں رکھا گیا سب ہرا میں دے اندر یا اکرار کرنے یا قسم اٹھاوے اگلا या गवाह पेश करे एक कसम उठावे या अगला गवाह पेश करे जा हथे रंगे हथ फल लिता जाए होर कोई तरीका नबी ने शरीयत रखे ही नहीं पर सजड़ा बड़े, बड़े बड़े बड़े बड़े बंदे जिन्हें मरने खां मेरे सामने अफसर लिया अफसर लिया बड़े डी एस पी एस पी लिया मैं कुट कुट के जगावागा कुटागा नौ खिंचागा दिनों बाद सारा खोजना मी खड़ा हो हाजी हर जुर्म नहीं किया जरा आप मनी खड़ा होगा नारी हम कसम खुदा करके इस निजाम के अंदर शामिल होने आवाम का बंदा बंदा भी कोशिश करता है रिश्वत रेखा तभी लानती हराम का खा दी कुछ चक्कर देख चहन पे बनता ई रब सोने का कोशिश मैं बड़ा मुला मदरसिया मदरसिया वरी जाते फौज वड़ी जाते हैं कसम खुदा दड़कियां पता है यहूदिया के ताबे ने मुला वे फिर लगाई तीर लगे जाते नी सारे में लड़े जाते जेरे वे ताबे यहूद کے کبھی یہ خلاف چل نہیں سو چلن گے ہوں ایک اللہ سونے تلا نت پا پھر بھی پسند کرے میرا نظام چلے ہوں مفلا بھی پسند کرے انہیں نظام چلے میں بھی لگ جا میڑ کر لے کے کوئی برائی برائی نہیں رہی نیکی برائی نیکی سمجھن لگ پیا نیکی برائی سمجھ لگ حالات بدل اے نبی پاک سرکار دا فرمانے والی شان وہ سب سچا بڑا کمالا نت پا جلانت ہوا سات خدا رکھ دیا نہ سجپیے ساڈے دل ایک ہو گئے لانت پی اللہ کے آزادی لائن لگ گئی ہوں آن ندی پاٹ سرکار کو فرمان دیا روشنی حدیش کے دسا جسلمان موٹی دارا چھڑ دین گے اللہ سونا وہ میرے ربانت رب آداب رب. جو گلے کوئی آدت کوئی آئی کر رب دے عذاب نو شہادت میم آشتی شہادت میں اچھا میں دعا کرنا چھٹی کو لایا تاکہ شہید ہو جاؤں شہاد دعا ہے تو دعا ہے میں سمجھنا میرے پاک حسین پہ عذاب نہیں حسین شہید نہیں تسا سارے میرے حق اندر دعا کرو میں آمین آکھاں گا اللہ مینو حسین پاکوں بہت گا آمین ٹھیک ہے جلزلے مرن والے شہید نے تے شہادت میں دعا کرنا تسا امیر آپ کیوں؟, کیوں کر دکھ نہ نہیں. Oh, نہیں نہیں اللہ میرے پاک نبی سرور فل وسلم باب ال امر بلمارو مشکانت شریف کا دجی فصل کی پہلی حدیث سے حضرت روایت کرتے ان نبی صلی اللہ علیہ کال وی نفسی بےد ہی لتا مرنا بل مارو تنگ اہ فلا یس تجی بولم میرے پاس نبی نے فرمایا نیکی درور آخر جے کسم جی ہاتھ میری جان میں ضرور آخر جے برائی تو ضرور کیا جے یا جلدی جلدی اللہ پھر دعوا منگو گے قبول نہیں کرے گا روکو جلدی دا مطلب لیا دنیا اگلے دنیا جلدی جلدی آداب رب گا پھر دعا منگو گے تے قبول عذاب بھی آیا ہے اوندے ایک نہیں کئی نے آپس قتل قتلو عرب کے آزاد وکھرے سوا سوا لاک بندہ سڈا کراچی مار گیا ہے نا یہ پٹھانے اے پختون اے پنجابی اے سندھی یہ مہاجر یہ آپس گا نہیں ویچ سکتا وہ ویچ سکتا مار مار کے لاشاں کٹرا سچ جنا دے نہیں آب نہیں تو نگری تو پھر فرمایا دعا منگو گے تے قبول ہوں ہے دع سنی مشتی دعا کر میں پتر دروازے بند ہوئے پہ جی نہیں کیوں میں بات دعا منگو کہ ہوں ایمان دسو اسلام آباد کے عالم صاحب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 کیا قبول ای ہوئی ہوئی جو سی پاسے <laughs> تی لاک ایک پاس مار دیاں گا دیا گاڑی سلامتی ہوئی ادھر دعا تے ادرو رگڑا تے ہوں پیا سلامتی آتے نے جو ملک کا چوتھا حصہ مکیا کے ہر تھانے ہر بندہ پریشان ہے ایویں نہیں بھائی؟ تو تو دن دہاڑ تین بجے تو ڈاک کے شروع تے پورے کل میں چڑھیا موتر وی جا رہے سر جلال پور بٹیاں نو موتر وی نہیں اپنی وڈی ہاں جی یہ مانا کنجر وے کنجر وے دس چڑیا جی وہ آ جناب مو بھی بڑا میں تین وجے تو پورے ملکے شروع ہو جی پتا نہیں بن گیا او اگو جا باندر جب نہ آیا ڈاکیا نہیں بن گئی میں تم چلا ڈیو باسا ہے ڈیو منت اللہ کبھی بہت ہی نہیں تو نہ میں بہ سکنا گیا تو گی وج گیا کیونکہ میری تو پہ جانے لڑائی ابانے میں گل شروع کر دینی جی بی وقت بیٹھی قسمت رونی شروع کر دسمت نو رونا شروع کر ہے کہ وقت والی کلی ایک اپنے پیو دی خدمت کرتی سا پیو در چرد دی خدمت کرتی سرد گھر تو ستر کی خدمت بھی کرنی ہے ہر کسی فلوٹ مار کے مٹ اٹھ گھنٹے جوگی نہیں نندر نہیں کر پی سکنی ترقی حقوق حق پورے کر سی مرد پانی پلا تھی نہ کر لگی حق ٹوٹے ہوں سکھ بک کنجرچ بیٹا کافر وانسی بیٹھا ہر طرح کا بیٹھا ایک نہیں بھٹا سب پر بیٹھا پانی پلا کیوں میرے راب یہ لانت نہیں پی دل سے رحمت کا نئے لانس چلیے ہر کمی نے کسی پوچھ مار کے رول پوری سکول کو لگ رہی جس بندے اپنا ایمان پہچان نہ ہوسمی پیا میرے سامنے حدیث کو کیوں میرا صرف پردہ جو میں گل اپنی نہیں کرنی حق سچ بھی دبی فرمان جس بندے من ہر رت ہو جس بندے برائی مایا رتبی اور اللہ فضل و کرم تو مزبور پھرنا مائ ایمان جب ہزاراں دنیا سننے ہزار ورنہ لٹیچن والے کو نہیں مری والے کو نہیں ہاں ان سنایا نہیں گیا جس سنایا جانا نا تو مایوس نہیں ہے اقبال اپنی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ایران سے ذرا نمو بتی بڑی ذرا رات میں جلال <سؤال> پور بٹیاں سا مجھے اگلے پورے سو بند خدا شرافتیاں ٹرالیاں جٹا وہ کھانے کا سوال صرف فارمی سوچے جڑے ن فارمی سوچے بہتے پکے فارمی اور سد کے جا سجنا خالی مو منٹ وہ تو نہیں جڑا اتوا چپڑے موہمنوی جا کلمہ دل چکم پڑھنا ایک کلمی کلمہ پڑھنے, ایک کلمہ کلمہ پڑھنے کلمہ والا موہم کلمی نو من والا مومنٹ در سخی سلطان بہو کلمہ کلم ہری کوئی دو پڑتا پر دلتا پڑتا کوئی پان پھا جا متا سہ ہو ظاہر نہ کروتے تو اللہ کوئی ذکر دیا پارٹیاں کل بنیا پھر ذکر دیا پارٹیاں بنیا پارچیاں ایک میں اتریا اللہ نو نام نا رب بھی آندہ ہونا ہے او بئیمان ذاکرا ان کا ذکر میرا کدی نہیں ہوا تک ذکر کرنا پیا جو میرے نام بگاڑی آنا پرفتی محمد خزام محمد میالوی ساب لال رشید سریال استاد نے کلور کوٹ کے مختی نے ذکر اللہ نام کی توہین ذکر ساز بنا کے سنگ چ بولن کا ویکر ریا وقا وکر پیسے کما وندرہ ستیہ فتو لکھے مین بھیج می ان شاء اللہ تا, کتابت کرا کے انپ تے آنا ویخ لینا جو قرآن حدیث نارو اس مرد خدا نے کی انگڑے پتے نہیں فرما ہے جو پیر کلمہ پڑھایا تو سیدا ہویا ہے ٹولا لگا کھڑا ہے جاڈو الگ کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ ہی کو اللہ دا بندہ رب سونے کا نا نام لوگ دینے جدو اللہ کے فکیر لوگ جل کر ہیر جہی ہے نا, نا اس نے جلالت دنار چوٹ مار دیشک دیا آخ کے دیکھو تل جڑا نا کلم پڑھنا ہو رہ من ہاں جی میرا موضوع کلم شریف تو چیڑی تھی دعا ہوں پر قبول نہیں ہوں ملک کی سلامتی کے لیے عید الفطر کے بعد بادشاہی مسجد میں بھی دعائیں مانگی گئیں تو سلامتی ہے سچی بول ایمان نال. تو آڈا دل کی گواہی دلاتی ہے ساری دعا کتے اجتماع ہوں اجتماع دس دس لکھ دجتما بڑی بڑی دنیا بد دعا شریف ہو جی وہ اپنا دعا ہے دعا کرتے ہیں. نبی فرمایا فرد پورا کرو گے تو دعا قبول ہونی نہ ہوا تو سر قبول نہیں ہونی مجھ نہیں لگتی لکھ دے سماج ہوکی کا اکھالے تو بدی پروکن والے پتا نہیں لگتا مڑ کیوں نہیں خریدی نہ مراد جما بناو آے نہیں برائی پروکن والے میں نہیں دیکھا جو نہ کوئی سکول خلاف کو یہودیت کے خلاف کو ٹی وی کے خلاف سب تو سنے اگلے دن اخبار فتوا آ گیا اخبار چیا سارے مبلغین دیاں جماعتاں رڑ کے آخر ٹی وی جو ہے اب جید ہے اس کے بغیر سب لوگ آیا فتوا تو نہیں ہوئے پڑھے پر تسا ہے چیشتی پڑھ کے بھی پکا ہاں جی میں اپنا فرض اپنا ادا ہاں تبلیغ ہو بائی مان آج بغیر تبلیغ نہیں ہو سکتی پچھا جو کچھ نبیاں ولیاں جو دین پھیلایا ہے دھرتی پھیلایا ہے اچھا میں جو ٹی وی نہیں آئی نو ویکھ تو ٹی بی لگ اللہ تعالی دا و کرم نہ میں جو نہیں تبلیغ نہیں کر رہا انہوں چوکھی کرنا سرچی کرنا ہاں میں مبلاکین جنس دے میں مبلاگینا مبلغ نہیں ہوگا मुबला कने पाया मुबलावीन पासे चकला लगा हो जीवी तमरीब नहीं हो सकती। एक नहीं बोलेगा रब के फजलोक्रम जिन्हें चिस्टी की तकीर सुनिया होनी नहीं एक कला भी बैठा होगा वह भी बोल पवेगा क्यों भैया باند کیتا تھلے اتر جاوے گا نال نہیں جاوے گا کیوں جو میرے شیخ تبلیغ کا حق جو ادا کیتا ہے میرا بزرگ ہوئے جات سفر نہیں کرتا میں پوچھا حضور کیوں فرمایا فلما بنا سڑکوں کے رات حرام کام میں سفر نہیں رات ہاں ہوں گھر حضور نے فرمایا جلدی اللہ آداب بھیجے گا دعا منگو گے تو قبول حضور سن لیے دوسری سناو بول بول بولو, بولو, بولو. اس ہو وضاحت ابو داؤد حضرت جریر بن ابد اللہ سکار نے صاحب ہی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی قوم کے اندر کوئی بندہ برائی کردائی کردہ گناہ کرد نہ فرمانیاں رب دیاں ربدیاں کردہ اس قوم نو بدلن دی روکن دی روک دے دے نہیں ہون باوجود روک دے نہیں طاقت ہوا نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی انہوں مرن تو پہلو پہلو اس قوم نو عذاب دے گا مرن تو پہلو پہلو عذاب دے گا مرن تو پہلو پہلو عذاب دے گا سجنا حدیث دو ہو گئی تیسری حدیث نہ چھوڑا تاکہ ایمان آ جے جدیف رسول اللہ کی سنتا جاوے گا ایمان ہوتا جاوے گا آجاز. آجاز. جڑے لکائی کڑے نے ملا جنہوں نے جناب جی اندا ان حدیث ان حدیث پڑھایا جان جنہ میں چاہیے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز نہ پڑھو کہ بس وہ بیان ہونا ہے باقی کچھ بیان نہیں ہونا وہ بیان نہیں ہونا جہاں اللہ دیا بچا ہو رب سونے دے قہر تو بچا رب سونے دے رد تو بچاوے میرے پاک نبی سرور اللہ علیہ وسلم سلو تالا لہو سلام سرسے تھے نشکال شریف دے اندر جاب رضی اللہ جبری لرور دب تکان فلانا بندہ جن کبھی ایک اک چمکن دی دیر بھی تیری نا فرمانی کی فرمایا بھی پلٹ گئے والے شہر والوں اس واسطے جو اندر چہرہ میری وجہ وقت ایک لہ ماری متے وٹ نہیں ان لوگ غصہ نہیں کلب نہیں چہرہ انہیں بدلیا کہ نراگی انہوں نے چڑی اس واسطے نیٹ نو بھی کر دے اور سجنا معلوم گی نہے بچن گئے سب لگڑے جانے اللہ کے آدھار سب مسلمانوں کے دلوں کے نفرت رہے گی تنقید بھی کرتے ہیں کرتے متے بچ پانے نہ ناراض ہوتے ہیں سڑتے رہتے طاقت کچھ کرن بھی لیکن اتنا ضرور ہے سفائی رکھے کچھ کھانا پیانچے فرمانی نہیں چڈو گے کت نہیں آو گے اصل تال تعلق نہیں رکھنا شادی بیاہ سارے بند نے میرا نہیں اللہ کے پاک نبی سا پتر خلاف ہوئے سا منقولہ گیر منکولا جائیداد مر جی بندے میں اس کا ذمہ دار نہیں اپنی غیرت آسان انج چڑی کڑیے جو اپنا خون توٹ ہے. جو رب رسول کی گل آئے اسلامی بھی وکرا ہو جائے گی میں چیزیں بیان کرنا نہ کروں گا وہ گل کر گا جی بچی پہ میرے کول اگلے دن ایک سنگھی آ گئی تھا میم میرے پیو آخر جی ہوں میم ٹی وی توکیا تو نا تو میں لکھ دیا گا یہ میرا نام فرمان ہے موسلے ایک مسلمان ہوتا ہے پاس روک میں لکھ دیاں گا کہ میری جائیداد سارے لکھ دینا لکھ نہ اچھا جمع والے دا حق کے بنا رب زلزلے لیا صدا اپنے جب گل ہوئے ہوئے دین کی وجہ فلانا توڑ اپنی برادری ہو گیا ہن اس عمل وہ فجا لاسو ہوما لم وا رہے ہوشا پھر ہوجلسان کا نتیجہ نکلیا کٹھے لانتی بن گئے بیچارہ ڈر کے وکرا ہو گیا فتو آ جائے کو مرمان ہو گیا نہ مراد ایڈا سخت تو پتا نہیں کہڑا دین کلوتا ہے برادری تو پر ہو گیا تے سکا جمع نہ لکھ کے کو آپ چکرے سے اے عبادت کی میری گل تو توجہ ہے کوئی نہ سوچنے لگے نہیں بابا جی وہ پھر بیچارے فکر پی یہ ساڈے ہوں پیا پارٹی فرمایا کہ نیت راند دیت راند دیت راند <mathematically> <duo> جناب گھر والی مرشتا کھین پا دیں کتنے کنج لگ جائے آدھے مار کے ہزار سور نہیں ہے بندے کی در نہ ہی کرتا چنگا دا میں اچھا پلاف چلے پر آخر سودا لیا وہ فلم دیکھ ترکیا سودا نہیں لیا گیا ہوں ابے میں چڑھ پہلا راب ہو چکی تیرے کتا جم لینا چنگا سی لے گیا اچھا انجاز کے تے پھر مال ہو گیا برا دے اس بلا جمی اے میم بول بول بولنا بولو ساڑے رب رسوم رب نو کر پاؤں گا تے پتہ نہیں کروے یہ میرے تو بدائی کی وینے خاں تم خان چا پنی بنایا کوئی ہے کہ نہیں بولو بولو مرن تو پہلو پہلو روکن والے بھی جسا نہیں چڑھتا دل ایک ہوئے پہ عوام جو آیا دی لاک بندہ مریا ستائی ہزار سپور مدرسہ مدرسک میرے گل کی تصدیق میں جو بیان کر رہا ہاں معلوم ہویا میرے رب موہر لائیے چشتی سچ پیانائی آؤں گا میں کرک کیرتی آنا یہ قریشی صاحب بیٹھنے نے ضلع میاں والی کو جنا ڈا تڑا یہ نہ دواہ دینی دیلی مظفر آباد مدرسے میں مدرسے وہ نے کہ مسجد دے تھلے سائٹ ارویش پڑے ادھر دلدلا آیا مسجد کے اتنے نہ کنگری جہے بنے سن وہ تھے ٹیکے چھت سے آئے نا اتنا ڈر گیا تھا اب باہر نکلیں बाहर निकलिया हार कोई है, वो में क्यों प्रश्न जाबे में अच्छा सकून पांच पांच पां मंडले यूनिवर्सिटिया इलम हासिल करो चाहे पदर के कैदियों से हजूर ने पढ़ाया हजूर ने फरमाया, पदर के कैदियों से तालिबिल के पैरों के नीचे फरिश्ते हैं वो पार, है। पार विषाई गण गण कर फरिश्ते थल्ले पांच मंडली इमारतों छात्र جا کے زمین میں برابر ہوئیے دس دن تک اندروں فارمی چوچے بوشدی نسل چیٹاں سے باقساں چی باقساں ادھروں استانی پیروں گی پروفیبرانی بچا چل ترقی لائدی جیلوی نہیں ساتی چاہیے تو نبی عمل پہ ہے دربار بابا سہیلی سلطان لالا مترجن میرے اتھے اسے شہر جس ایک بندہ بابا سہلی سرکار دے دربار سن بچے سنتا نے پتا کوئی نہیں ہو سکتا کوئی نہ ہو سکا گلدلہ راب اللہ کا تحرش گرک ہو گئی تھی آگے میں بابے اور فاسیا پہ درد میں قرآن سے حدیث نے علم والا بابا امل کرا جس دربار دربار چڑھا جی بڑھ گیا hein. رب ان بچا چالا کوٹ میں اندر دیا تبلیغی کر کے ہوئے دو سو مصیبت ان سن ریبنڈا تی آخر گیا کرتے ہوئے غرق ہو گئے دوا ہمارے مبلے بھی وہاں پر بہت تیزی سے کام کر رہے تھے کام کرتے کرتے دین کا غرق ہو گئے میرا دعا ہو گیا اللہ اللہ میں کیا رب اپنے فقیر دربار رب نہیں جانا چاہتے دربار ہو سنائی ہاں سنایا جب آزاد آیا نا پہاڑ جو منٹ دا سفر سب کچھ پہاڑوں میں مزاق بڑا ہی کھڑا رب رب میں اگریزی باندر بہن بہن کے پینٹا سبھی آزاد نہ مراد باندر باندر کر چیا نہ خدا جو دنیا جوگے رہے نہ رہے وہ کنجور آپ گرک ہوا سان بھی لانچی کا پتر نار کرائی جب سونے سانسا بولو نشان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 اور اس پر ہمارے احکام کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی اگر جو مرضی پہ کرے گا تو اصان نپاں گے نہیں پھر اور میرا شیخ حضرت فرما سن پہلو میں بھی آپ تو روکتے سن نہ بھیجا کرو اور ہوں آسان بھیجو جاؤ جا جمتا تازہ ان چاہتا جم دوں گے لیکن میں کسمیا پیا نہ یہ ہون لگ نہیں جا سکتا میں کسمیا پیا نہ قرآن حدیث میرے سامنے پیا مت تو سمجھے میری بک بک پہلے سارے نتیجے ویکھی بٹھے ہونے جی نہ منے گا تو خدا دقار خدم اور یہ دنیا दुनिया जो जिमेंगे उम्मीदा छत्ल जिन्होंने भावे सकूल की इमारत तो बाहर पढ़ रहे हो भावे विच पढ़न रब नहीं छे मसीरा ध्यान दिए हां وہ دی اخیر, وَا دی اخیر با و ظلم کی اخیر مظفرآباد قریشی صاحب فرما نے وہ میرے سنگھی دسیا کہ جد یہ راب آیا تو باہر نکل کے رب نو بکرے کوہ کوہ کے تو سٹا تو بکرے لے جے بھائیں دے سڈے بندے مار چھڑے نہیں سڈے تو زلم کی تیا میرے رب کریم اور انداد یہودی تن یورپی علاقہ در یورپ دے تعلق ادھر گوورمنٹ در سنجیا گا جدھر جٹ سب کسان واسطہ کسان دا یہودی ہے دشمن کیونکہ کسان کما کے دن خوشحالی سرمایہ دار دشمن بدماشی اڑا لوکاچ کے نکمنا کھانا کسان جٹ کاشتکار محنت کر کر کے یہودی انہوں دا ہے دشمن کر کے دریا کنارے کنے پستیاں گرک ہوئی نے لو اتوں بچارے جناب ہجرت کر کے بننا دے اتے آن کے بہ رہے ہیں انہوں نے بچار ردائی کو نہیں کچھ ہے نہیں کتنے بندے ایک روپیہ نہیں چلے اندرا دست کسی بندے کا حکومت خیال رکھے یہودی جو ادھر نہیں گیا یہ نہیں گیا قوم بھی نہیں گئی قوم یہود حکومت گم حکومت ویخ یہودی ادھر امداد امداد امداد امداد کا ایلان کیا سارے بجے جیرا نہیں میں پوچھنا امریکہ برطانیہ تے یہ ہوئی گورنمنٹ ستر ستر لاکھ بندہ سٹ سٹ لاکھ بندہ افغانستان دا اپنے بما تھلے نا ماریا تو مرایا ہے، وہ کتے پیلے سن اگلے دن اے ٹی آئی والے اتے لائی کھلے جناب جی کیمپ اسلام ہے، اے انجمن اسلام جو جی؟ انجمن اسلامن اسلام سکل کا اسلام کا تالب اتنے لائی کھڑے امدادی امداد جدو افغانستان چ جنگ ہوئی ہے عراق ایک مسلمان مرے نے ادھر کدی گھلی سی کوئی نہ میں ملے سر امداد گلی سی افغانستان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 اور قوم امداد کہ دی جی سب تو پہلو جیب فروٹی ہمدرد میرا اگلے دن سجن میرے شرافت دجا شرافت ایک شرافترا سے وہ کس لے جاگتا سب وہ زراوت ہو پڑی بٹیاں وہ اگلے دن ایک جلسے واپس پہن رکشا وج گیا وہ آستاد آسان تھلے ڈگیا سویرے کا ٹائم رکشا وجہ تھلے ڈگیا تو بندہ سورا نے نس کے آیا تو میری جیب نو پایا میں <laughs> آخیا اللہ دے کے و کرم نال چوٹ تو میو آ گئی لیکن میں ہے سنبھالی کھڑا تھا آٹھتا گیا تو میں آخر پتر نہ نبڑی کام ہوتے آ نہیں ماری ان لکھ دی لانت یہودی سانو بندے تیار کر کے دے سکول ان کا کام باروی پولیو کے قطرے ضرور پلایا جائے پولیو کے قطرے ضرور پلایا جائے ہاں جی یہ ای طاقت بڑی وٹامن بہت نے بچے بچی جڑے نا بچہ سے بچی اگو انشاءاللہ شاء اللہ نے لذیل بال نہیں جما گے ایڈی طاقت پینی ہے جو تھوڑوں جمن کے قابل نہیں را ہاں جی بنایا گئے نے پتہ جی قابل چ بنا گئے نے یہ باندر دے گردے چو بنا گئے ہیں ماشاء اللہ کیونکہ معلومات بہت نے محنت ہے دو ڈاکٹر مات کتاب لکھا میٹرییا میڈیکاؤ کا نام ہے کتاب کے انہوں نے لکھا کہ باندر دے گردے چ بنا جی بھی آنا بھی باندر والے کام کیوں آ گئے ضاڑا جان لو ضلع اقاڑا ضلع اکاڑے علاقے ایک علاقہ دریائے راوی دے کنڈے دے نال مپال کے مپال کے مپال کے موضوع مپالک ابے کا میرا ایک گرد باندر گردے چ او کتاب ویکھی تو فوٹو کاپی کرا کے اس تقریر جھاڑی جاڑی ان خلاف پولیوں کے قطرے والے پولیس لے گئے اوہ پھڑ کے مولی صاحب ضلع ایس پی کو لے گئے مولی صاحب اللہ دے فضل و کرم ہے شیر خدا سیدھا سا بندہ مومن مایا نہ جیبے خلار دے نا لوہے کی ایس پی کول اپنے کاغذ لے گیا جسی بیاندر گردے چ بن جا کے ایس پی میرے رکھا کہ جناب اگر لکھے تا دسو جی گلط مینو پھانسی لا دو رولا موقع ایس پی پڑھ کے آدھ سا تن جا تولیو دتریا دے, دے خلاف بولی جہ پولیو لے آر مار کے میرے کو نکر گل ہوئی اوی میرا بہلی تالیر ای سا نسل ناندر ہی بنا ج تسا بنا بناؤ بناؤ اللہ کے بندیا وڈیا بم مار کے میرے بچوں کی قطرے پلا مراد منصوبہ بندی انہاں دا مقصد یہ کہ پرلے بما مرن یہ کتریا مر سوکھا کام ہو گران نسل ہی کرتا نسل چوڑ کر سجڑوں نیکی کا تو بدی تو روکن اے فرض جدو ختم ہوا ہے نہوش کا راب سب پے نے جدو اے فرض پھر زندہ کرا میں کتلی پیار ہر آزاد بھی ٹل جان گے دعوا بھی سڑیچنگ گیا گھرت ہونگیاں ہر گھر سوکھ ابسے گا ظلم بھی مکنگ انسانیت سر دنیا سے آ جانی نمی زندگی مل جانی دعا چکر اللہ اچھا بہتا کالا میں بہتا کالا تم روزانہ بولنا ہوں تو سفر کرنا ہوں ہاں جی اندر کرتا ہوں ادر ویکو ایک کتاب نے, آتے نے اے اے جناب تین ہو گئی چوتھی ایک ہو جی یہ لکھی جناب جی جس بندے نے ایک کتابہ لکھیا نا کتاب پنجاب یونیورسٹی جڑا شیتانا دا وا مرکز تے بدکاری دا مرکز ہے نا اتوں پڑھیا زیاؤدین لاہوری ایم اے ایجوکیشن ایم اے جو سر سید کے خلاف پہلی وار قلم اٹھایا دنیا نے حق ادا کر دیتا تے خلاف پہلی وار قلم اٹھایا دنیا نے حق ادا کر دیتا سو کا ایک کتاب کا نام جو نقش سر سید دوسری دا نا ہے سر سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی تیسری دا نا ہے افکار سر سید خود نوشت لکھیاں لکھا گل چوتھی دا نا ہے حیات سر سید یہ بھی خود نوشت ضیاؤدین لاہوری ترتیب آن دے ان چاند حوالے صرف کر دینا سر سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی صفحہ نمبر ایک سو تین پہ لکھا ہے ایک سو تین دوتے علمی لتاف کیشن پادریوں سے گفتگو ہو رہی ہے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 مڈیرا پشانا کرو فیصلو وہ بھیجو لانا سکول کرو ذرا نہیں بھیجے گا میری طرف لانا شمار <تصح> <تصح> میں نو میںات بند چٹ لکھی چی انگریزی نہیں پڑھیں گے تو انگریزوں کو مسلمان کیسے کریں گے میں وہ سورا جنہیں پہلو پڑھیے سب کو خدا نو آدا ناند ہی نہیں تو مسلمان کرے گا سبحان اللہ سوال الا سوال ٹھیک ہے اور ٹھیک خنجر ماریا ہے سنجر ہم اللہ سے و کرم کھوتی دا کی کام تے کڑی چڑیا بندہ پوشل مروڑے تے چڑے نا اللہ سونے کے فضل و کرم چڑھا کے جا چپ چپ میں جینا ہی جینا جنا چینا چپ کر میں تھے نارے نہیں جانا مارے کو اللہ دے فضل کرک کر دے دیتا ہاں بادشاہ بڑے بڑے جڑے بڑے لیڈر اٹھے نے دے بڑے رابطے چپ کے لما ماریا نا کسی پاس نہیں ہاں اس واسطے میں ہویا تو میرے نعر رب سونا میرے نار ہویا میرے فضل ہوا بس میں سمجھا گا میرے ہی نارے جی جو نہ ہوا تو تصا ساری دیا میں طریقے اپنا لسوما مارو شبہ جام دعارا وجے دل زندہ اچھا یہ ایک حوالہ حدرت کا خدا نان ل اچھا ہوں اتنے سن پادری یہ سن کر خاموش ہو رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی میں کہا کہ یہ تو سخت کافر ہے <laughs> <laughs> <وَا> سر <سیدوں بلوائے> <laughs> سید ناخان جو سید نہیں سی وہ یہودی سی نسل یہودی اس دن سور صاحب اگریز پادری پیاق پادری و کافر ہے کہ بلا کافر جنو کا کافر آخ وہ بلا ہو سکو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 جے لکھیا ہوئے نہ لکھیا لکھا ہوا اپنا حوالہ نہ ہو گل ثابت کر دو اکا کڈو نک وڈو زبان پترو سر وڈو کتیا کے رکھ دو, دو جی حوالہ نہ اس سور د اپنی کتاباں نہ ہوئے <تصفح> اندر، کا یونیورسٹی کی تعلیم تو ہم کو خچر ہی بناتی ہے میںکولی وہ تصویر آدھے جی سر سید سر وہ آدر تر خچر خچر خچر کی ہوں سو کھوتا کی کیوں تو نکلتا گھوڑا نہ اس خچر سکولیاں دا اثر نکل جو منافق نے نہ مسلمان نہ کر کے نہ اگریز نہ مسلمان نہ ادھر انج نہیں تا کر کے نقل خرچر پیا تیار کردہ کسا خچر بنا سو ایڈا چوچا ہوں تو بستہ نہیں چکیدا ایڈا چوچا بستہ نہیں چکی بازار ٹرد تھان سے ڈگ پہ پیچھو ابا کار مراد آ رول رول مرو پہ بن دے پڑے ویٹھی بھی فریا خچر نے نہ مراد نہ کافر نے نہ کلما نہ مسلمان نے جو کوفرتے کو دور ہو کے نبی نال خرچے لگ جائے द्रगी द्रगी। खचर बन दे पाये। पिछो अबा खुथिये मारद रोल रोल मरोगे ओ फिर दिखदा प्यादा भादा रोल रोल मरोगे मैं किसी काम का नहीं बनया चलो तुम तो बन दो پڑھنا ہو جانگے مردے قادیانی کے بارے آند ایک بندہ سی باہیں انہیں جو نبوت کا دعوی کی سنو کہ فرق اک پینا سڈا ہاتھ فرد ہے وہ نیک بندہ سی ان کا ادب کریے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 اک جیڑی ہے وہ کہی ہے ہندو کر کے مینو اج کسی فون کیا اتو ہی پوچھنا سی بھی کتنے پہنچیا کہ پہلو چا کیا سر خبردار من کدر سمجھائی بولی دکھ مینو السلام علیکم چشتی کتنے لگا جڑا آ کے نا سر وہ آخ بوتھا پرا کر مار ہاں یار ایمان نال دسو سر انگریز سر کو نہیں हिन्दू सर कौन नहीं सिख सर कौन ही झूड़े सर कौन कंजर सर कौन नहीं छोटे कंजर आने छोटे डाकू वे डाकू आ सर कोई इज्जत का लफज जर पास टूरिया खड़ा मालूम होया कुछ सुन साजत सा इलम है جدائی کرتے, فرق کر مسل مولا نہ بندے خرید سل پھر ایمان بڑا آپ پتا نہیں کنا ڈوکے بازا نو سنتے رہنے سانو جنت ساری جیب چا چڑھتے लगता वे गल सुनिया टिकटा देता छपाइया लिखा दाया इन्हने पैसे छपावो जन्नत उ जन्नत टिकट वंटता फिर मैं बद बखता तेन मैनू आपू पता कोई नहीं سڈے کی بننا وے کی بننا میں اگلے دن دلے گجرات تقریر تیا وا اتے مینو جٹ بندے پوچھا کہ موڑ اے او جنت جناب جدو جنا دا